پھر ایک دوسرا گرو آئے کہا دیکھیں ٹھیک ہے جہاد ترکرام کی بات ہم مان گئے ٹھیک ہے بنیادی وجہ یہ نہیں ہے لیکن بنیادی وجہ اور ہے بنیادی وجہ کیا ہے یہ اب آج کے درسے میں چوتھی غلط فہمی ہے کہ امت میں ذلت اور رسوائی کی وجہ جو ہے یہ ظالم حکمران ہے جب تک اچھے حکمران موجود تھے امت میں تو عزت بھی لیکن جب یہ ظالم حکمران آئے انہوں نے کافروں سے دوست لگانا شروع کر دی تو کافروں کے دروازے کھول دے کافر ہمارے سر پہ ان بیٹھے تو یہی وجہ ہے آج یہ امکران ختم ہو جائے یہاں پر مومن موحد آ جائیں دیکھیں امت میں عزت ہی ہے میری گزارش یہ ہے بات وہی ہے اسے درخت کر در واپس جاتے ہیں کیا حکمران ہی بنیادی وجہ ہماری ذلت کی کہ عرانی وہ جڑ ہے اس درخت کی ضلع کے درخت کی جڑ جو وہ یہ حکمران ہی ہے یہ کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت وہی ہے تبدیل نہیں ہوتی بولے انتجول ہی تبدیل ہے بولے انتج درس النطلہ کہ نہیں تبدیل ہوتی کبھی کون سی سنت ہے جو شروع میں بیان کی تھی ان قوم تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی امت کا حال تبدیل نہیں کر دے جب تک وہ امت اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے امت کا حال برے سے اچھائی کی طرف ہے یا اچھائی سے برائی کی طرف ہے دن دن, دن دیکھے بھائی آنکھوں دیکھا جب واقعہ کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پر کوئی خیالی پلونی پکا رہے کہ یہ ہو گئے وہ ہو گئے آنکھوں ملنی. کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے امت کہاں جا رہی ہے اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف برائی کی طرف جا ہر وقت ہر طرف برائی کی برائی ہے خیر موجود ہے میں یہ کہا خیر نہیں ہے خیر موجود ہے لیکن خیر دبا ہوا ہے آج. اور دبانے والے خود اپنے اپنے یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اہل قبلہ ہیں یہ جب شر زیادہ ہے بدکاریاں زیادہ ہیں امت شر زیادہ جا رہی ہے تو کیا اللہ تعالی کی حکمت یہ ہے کہ ان بروں پر بدکاروں پر ایک موحد اور ایک نیک آدمی آج بھی حکمران بنائیں گے کیا ظالموں پر ایک انصاف کرنے والا حاکم آئے گا یہ حکمت اللہ تعالی کی تھوڑا سا واپس جاتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف وفات کے بعد کون خلیفہ بنے او بکر صدیق صدی المر کیوں نہ بنے اللہ تعالی کی حکمت نہیں تھی کیونکہ وہ سب سے بہترین لوگ تھے جو اس زمین پر چلتے تھے اور جب ان کا ایمان بلند تھا تو ان کا حکمران ان کا سردار تھا جن, جس کا جن کا ایمان ان سب سے زیادہ تھا اور مضبوط تھا یہ حکم الحکمین کی حکمت ہے میرے بھائی صلی اللہ خطابی تو تھے لیکن درجہ یہی تھا جب نبی کریم صاحب صحبر صد کو نماز کے لیے آگے کیا تو خلافت کے لیے وہ کون سے شخص جو اسے آگے آ گیا سکتا ہے کوئی بھی نہیں ہے تو امت کا اتفاق ہوا سیدنا سیدا صدیق پر اور وہ خلیفہ بنے اور اس کے بعد سیدنا رو بے خطاب ہے سیدنا احمان کیوں نہ ہے ان کی جگہ ترتیب دیکھے جب ایمان بلند ہے نا بلند درجہ ایمان کا تو اللہ کی قسم ان میں سے انہی کا اچھا انہی کو ہے ان کو وہ پرانا بنا ہے کم درجے والا نہیں بن سکا آہستہ آہستہ جو ہی فتنے بڑے منافق آئے اور آہستہ آہستہ نفاق بڑھتا گیا تو امت بھی تھوڑے سے تبدیل ہوتی گئی اگرچہ صحابہ کرام آتے رہے بعد میں پھر خلاف اموی آئے پھر خلاف عباسی آئی آہستہ آہستہ پھر, پھر عثمانی آئے پھر عثمانی نے صوفیت اپ اپنا لیا آہستہ آہستہ پھر شرک عبدایت آئے خرافات خلافت ختم خلافت کے خاتمہ امریکہ نے نہیں کیا وہاں پہ بیٹھ کے خلافت کا خاتمہ مسلمان خود کیا ہے ہم کہتے تھے دشمن کے خلفے وہ بھی غلط آ رہی ہے لیکن اصل خاتمہ کس نے کیا پڑھیں ذرا تاریخ پڑھیں خلاف یہ کیسے ڈوبی یہ قبر پرستی کیسے امت میں پھیلی کس نے پھیلایا یہ بڑے بڑے مزارات کہاں سے آئے بقیہ میں میرے پاس اب تصویر نہیں میں دکھا آپ کو آج سے جب ان کی حکومت تھی تو بقئی سر بڑے بڑے مزارات تھے قبر پرستی ہوتی تھی طواف ہوتا تھا قبروں کا آج ہمیں کیوں اسے اٹھا کے کہتے وہاں بھی ہیں آخر ہمارا قصور کیا ہے جب محمد ہم رحمۃ اللہ علیہ آئے اور اللہ تعالی نے ان کو غلبہ دیا انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا برابر کر دیا زمین کے سوفیوں سے نہ رہا گیا ان کے دل وہاں ان مزاروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو جنہیں سے وہاں کو ایک کر دیا اور اس وقت سے آج تک دشمنی یہ جاری ہے حق سے دور ہیں آخیں بمکین حق سے میں انشاءاللہ شاء درس میں لے کے دکھاؤں گا کہ اس زمانے کی تصویر کیا ہے بقیہ ہے اور آج کی زمانے کی کیا ہے دونوں دیکھنا لیں تو بات حکمران کی ہو رہی تھی تو یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی آج کل کے دور میں ہمارا کون حکمران ہوگا سید مک صدیق جیسا عظیم شخص ہو گا یہ حکمت ہے سر عمر فاروق سید عثمان سید علی کوئی صحاب جیسا کوئی تابع جیسا کوئی تابع جیسا کوئی فقہ ربہ میں سے کوئی محدثین میں سے میرے بھائی جیسے تم ہو ویسٹ ملوک مران ہیں اب میں اپ کو یہاں پہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری بات بیان کرتا ہوں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مفتاح دار السعاده میں فرماتے ہیں وتامل حکمتہ تعالی اللہ تعالی کی حکمت پر تھوڑا سا غور و فکر کرو فی ان جعلنا ملوک وہ بلاتے من منجن سے امالین اللہ کا حکمت پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بادشاہ ان کے امیر اور ان کے حکمران ان کے اعمال کے جن سے بنایا ہے اعمال کے جنس اچھا بلکہ ان احمد وحرت کے سوورت ہو رہا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے اعمال ظاہر ہو گئے ان بادشاہوں اور حکمرانوں کی شکل میں فن فَا استقامت ملوک استقام استقامت ملوک ہوں وائن از عليهم علیہ وائن جارو اور پھر جب یہ لوگ استقامت پہ ہوں گے تو ان کے حکمران استقامت پہ ہوں گے اور جب انصاف کریں گے تو ان کے حکمران انصاف کریں گے اور جب ظلم کریں گے تو ان کے حکمران پر ظلم کریں گے when zahara fihum makr wa khadiya agar khud makari aur badkaron ki taraf jayenge chalakon ki taraf wohilo ki taraf fauratun qadale woh quran wohi chala ke wohi hile nikale ge unke liye woh mena وہ بخیلبی ہے علیہم اور وہ اختیار کریں گے ان کو نہیں دیں گے وہ اخد امین میں یس خدف نہ ہوں مانا استحکم نہ ہوں پھر میں امرت ہیم جب یہ لوگ لوگوں پر ظلم کر کے ان کا مال شینیں گے ان کی حکمران پر ظلم کر کے ان کا مال چھینیں گے دیکھ سے دیکھیں ٹیکس وغیرہ سے آئی ہم نے زوم کیا ٹیکس سر پہ گیا دے رہے ہیں وہ لیکن انصاف دیکھیں غرفت علموس ان پر ٹیکس فرض کر دیے وائف اور جو لوگوں سے زبردستی نکالتے ہیں حکمام سے ان سے زبردستی نکالتے ہیں فاعمالهم ظهرت في صور اعمالهم فعمالهم ان کے حکمران ظاہر ہوئے ان کے عمل کی صورت میں وليس من میرے حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ کبھی نہیں ہے ان الشرار الاشرار الفجار کہ بدکاروں پر فاجروں پر شر پسندوں پر اللہ تعالی ان کو حاکم بنا دے المن من جن من جنسهم علم ہے کہ ان کی جنس میں سے کوئی شخص ان کی جنس میں سے کوئی شخص ہو وہ كان صدر اسود الخیار القرون اور جب سب سے پہلا سب سے پہلے لوگ وہ بہترین لوگ تھے اس امت کے وہ ابر رہا اور سب سے اچھے تھے کان تھورا تم تو ان کے حکمران بھی ویسے ہی تھے انہیں میں سے تھے ان اچھے تھے پلم پھر آگے بہت لمبی باتیں جب انہوں نے اچھے کام کیا تو حکم اچھے کام کرتے جب انہوں نے انصاف کیا ہو قرآن انصاف کے جب نے سچ کہا تو قرآن سچ کہا جب لوگوں کا حق نہیں کھایا تو قرآن نے حق نہیں کھایا تو وہی انصاف کی بات پوری آ رہی ہے پھر آخر میں کہتے ہیں حکمت <تصفح> اللہ تعالی تب انفین ازمان اللہ اوپر دیکھئے کے الفاظ دیکھے فرماتے ہیں تو اللہ تعالی کی حکمت اس سے روکتی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اوپر کوئی ایسا حکمران ہو ہم یعنی کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ جیسا ہو بلکہ یہ تو دور کی بات ہے کہ یہ ہو اور عمر چاہتی کہ ہمارے اوپر کیسے جیسے بکر و عمر ہو حکمت یہ چاہتے ہیں حکمران ایسے ہوں نا وہ فرماتے ہیں ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے بھی نہیں سیدنا سید سید احمد کے بعد میں آنے والے جو اچھے لوگ تھے یا جو اچھے خلیفہ تھے وہ تو وہ بھی نہیں آ سکتے آج کے دور میں اور امت لگی کس کے پیچھے کہ آج ہمیں سید و جیسا کوئی شخص مل جائے بل ولاتنا ولادن احل قدریت قبلنا ولاتنا اہلا قدرنا ہمارے حکمران ہمارے جیسے ہیں اور ان کے حکمران ان کے جیسے تھے وکیل المرین حکمت اللہ اور یہ سب بات اللہ تعالی کے حکمت ہیں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے حرآن کی بات تو ختم ہو گئی سمجھ آ گئی لیکن وجہ اور ہے امت کی ذلت کی وجہ جو ہے جہاد کا ترک بھی نہیں ہم مان چکے ہیں حکمران ظلم بھی نہیں ہے کیونکہ ہم خود ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا لیکن آج ضلع رسوئی کی وجہ اچھا آیت کریمہ میں آئے میں بیان کر دوں کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت انعام ایک سو انتیس میں اور اسی طریقے سے ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم کا دوست بنا دیتے ہیں جس وجہ کیا ہے بیمہ کاروسی گون اس کی وجہ سے جو کچھ وہ کماتے تھے جو ہم کماتے ہیں ہمارے سر پر کون آئیں گے جسے ہم نے کمایا ظالم ہے نا ظالم کیا اچھا کمائے گا کیوں ظالم تو برا ہی کمائے گا ظلم ہی کمائے گا تو قرآن بھی ویسے ہوئے ظالم ہے